بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب اللقطة عن عنصر نبي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أن يخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها یہ نیا باب کتاب البیوں میں شروع ہو رہا ہے گرچہ بیش سے خرید و فروخت سے اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن چونکہ مال سے متعلق یہ چیز ہے اس لیے اس کو کتاب البیوں میں ذکر کیا ہے لقطہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے گری پڑی چیز کو کہتے ہیں راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے اسی کو لقتا کہتے ہیں اردو زبان میں لقطہ بولتے ہیں اسی سے متعلق چند حدیثیں یہاں پر بیان کی جائیں گی کہ ان کا کیا حکم ہے اور لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے پھر اگر کسی نے اٹھا لیا تھوڑی سی چیز ہے یا زیادہ چیز ہے اور پھر کسی نے اٹھایا تو اس کا کیا حکم ہے اس کو لے لینا چاہیے یا اس کو اس کا اعلان کرنا چاہیے کیا ذمہ داریاں ہیں اس سے متعلق حدیث آئے گی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک پڑی ہوئی کھجور کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صدقے کی کھجور ہو تو میں اسے کھا لیتا متفق نالے صحیح بخاری صحیح مسیم کے بارے اس حدیث سے پتا چلا کہ اگر راستے میں کوئی کھانے والی چیز پڑی ہو تو اس کو معمولی سی چیز ہوتی ہے تو اس کو اٹھا کر کے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں کھا لینا چاہیے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کے لیے خاندان کے لیے صدقہ یعنی زکات حرام تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اٹھائے کہ ہو سکتا ہے صدقہ کی زکات کی خجور پڑی ہوئی اس لیے آپ نے نہیں اٹھایا لیکن اگر ایسا اس بات کا خوف نہ ہوتا تو آپ اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں. ہمارے لیے اس میں یہ درس ملا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز پڑی ہو راستے میں تو اس کو اٹھا کر کے کھا سکتے ہیں. دوسری چیز سے یہ معلوم ہوئی کہ راستے میں اگر اس طرح کی کوئی معمولی چیز پڑی ہو تو اس کا وہ حکم نہیں ہے جو بڑی اور قیمتی چیز کا حکم ہوتا ہے جیسا کہ ابھی آگے حکم آنے والا ہے معمولی ایسی چیز اگر کوئی پڑی ہے تو اس کو کوئی آدمی اٹھا سکتا ہے استعمال کر سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر اب کوئی راستہ جا رہا ہے راستے میں اس کو ایک ریال ملا ایک ریال کا نوٹ یا اب وہ آدمی جو ہے اس ریال کو یا تو نہ لے اور اگر چاہے تو وہ اٹھا لے لیکن اس کو اٹھا لینے کے بعد پھر جو ہے اس کو اس کے لئے واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اب پھر اس کے لئے اعلان کرے اور ہر جگہ لوگوں سے پوچھتا پھر بھائی کسی کا ایک ریال گراہ ہے کیا اس طرح سے اس کا یہ حکم نہیں ہے وعنزید ابن خالد ان رضی اللہ تعالی عن قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسآلہ عن اللوقتہ فقال اعرف عفاصها وذكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها ومعها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة القاہ ابوحا متفق نال زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لقتا کے بارے میں سوال کرنے کے لیے گری پڑی چیز کے بارے میں جس کا کوئی وارث نہ معلوم ہو کہیں پڑی ہو ایسی چیز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتایا یہاں سے اس کا ایک دوسرا لوکتا کے تعلق سے ایک دوسرے دوسرا قاعدہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعرف و وکا کہ جب تمہیں کوئی پڑی ہوئی چیز اس طرح سے ملے تو اس کے اس کی تھیلی کو اچھی طرح سے دیکھ لو اور اسی طرح سے اس کا بندھن وغیرہ ہے کوئی تھیلی کوئی اس طرح کی چیز ہے کوئی برتن ہے کوئی پرس ہے اس طرح کی جو چیز ہے اس کو اچھی طرح سے تم پہچان لو تاکہ وہ جو ہے تمہارے سامان وغیرہ میں مکس نہ ہونے پائے پھر کیا کرنا ہے تم عارفن ایک سال تک اس کا اعلان کرو جو بھی ذرائع ہیں اعلان کے کسی کو کوئی قیمتی چیز مل گئی تو جو اعلان کے ذرائع ہیں موجودہ وقت میں جس وقت آدمی کو چیز ملی جیسے میڈیا ہے اخبارات ہے ٹی وی ہے آج کل کا واٹس ایپ فیس بک اس طرح کی چیزیں اور اسی طرح سے جہاں لوگ زیادہ جمع ہوتے ہوں وہاں لکھ کر کے آدمی کوئی پیپر لکھ کر کے پوسٹر لکھ کر کے چھوٹا سا لگا دے کہا بھائی ہمیں یہ چیز ملی ہے اقام اگر کسی کو راستے میں مل گیا تو پھر اس کو اس اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر وہ اس کے بارے میں وہ اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کرے اعلان کرے مختلف جگہوں پر آس پاس جہاں تک استطاعت ہو اس کی فائن جا صاحبہ اگر کوئی اس کا مالک آ گیا اگر اس کا مالک آ گیا تو اس کو دے دو لیکن دینے سے پہلے اس, کو اس کا امتحان لینا چاہیے کیا بھائی یہ واقعی اس کی چیز ہے یا نہیں ہے سے پوچھنا چاہیے اگر پیسے وغیرہ کا کوئی پرس آتا ہے اس طرح کی چیز ملی ہے تو آدمی اس سے پوچھے کتنے پیسے تھے کیسا پرس تھا کتنے کے کی نوٹ تھے اس طرح سے سوالات کر سکتے ہیں کچھ اور دوسرا سامان ہے تو پوچھ سکتے ہیں اور اگر کوئی نہیں آتا ہے فشا انو کا بہار تو اس کا مطلب کیا ہے پھر تم پھر اس کو جو تمہاری طبیعت چاہے اس کے بارے میں چاہے رکھو یا استعمال کر تو گویا کہ اگر کوئی ایسی چیز آدمی کو ملے ملی جو قیمتی ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرے کہ ہم کو یہ, یہ چیز اس طرح کی چیز ہاں مطلب بالکل تفصیل کے ساتھ نہیں ورنہ تو کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا آ کر کے ہاں جیسے پیسہ ہے تو آدمی بول لکھ دے کہ ہاں بھائی یا اعلان کرے کہ ہاں بھئی ہمیں کچھ پیسے ملے ہیں کچھ پیسے ملے ہیں کتنے ہیں یہ ہی بتانے کی ضرورت نہیں یا ہمیں کوئی فلاں چیز ملی ہے اس کی خوبی بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر ایک سال تک اس کو جہاں تک امکان ہوا ممکن ہوا اس کے لیے اعلان کیا لیکن ایک سال کے بعد کوئی نہیں آیا تو پھر وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے استعمال کر سکتا ہے آگے حدیث آئے گی کہ لیکن اگر ایک سال کے بعد بھی اگر کوئی آئے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی قیمت یا وہ چیز اس کو واپس کر ایک سال کے بعد بھی اگر کوئی آئے تب بھی اس کو اس کے ذمہ وہ چیز رہے گی ایسا نہیں کہ اگر کوئی ایک سال کے بعد آئے اور بتائے جو ہے اس کے بعد تو آدمی کہے کہ نہیں نہیں جی وہ میں نے خرچ کر لیا بلکہ اس کو ادا کرنا پڑے گا صحابی نے پوچھا کہ اگر کسی کی کوئی بکری یعنی کوئی بکری بھٹکی ہوئی گمشدہ بکری ملے تو کیا کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یا تو تمہارے لیے ہوگی تم پکڑ لو گے اس کو تو تمہارے لیے ہو جائے گی اور اگر تم نہیں پکڑو گے تمہارا کوئی بھائی پکڑ لے گا اور اگر کسی نے نہیں پکڑا تو پھر کس کے لیے ہے بھیڑیا لے جائے گا اس کو ہاں جو حالات اس طرح کے ہیں بکری وغیرہ ایسی چیز ہے کہ بھائی ہاں کتے اور بھیڑیا وغیرہ کھا لیں گے اس کو اس لیے اس طرح کی چیز ہے تو اس کو پکڑ لے آدمی اور پھر آدمی اعلان کرے بتائے کہ ہاں بھائی ہم کوئی اس طرح سے ملی اگر کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر وہ چیز اس کی ہو جائے گی لیکن اگر کبھی آ گیا تو پھر اس کو واپس کرنا پڑے گا نے پھر پوچھا فبال لت گمشدہ اونٹ کے بارے میں کیا خیال ہے شیخ اب آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا کوئی بھٹکا ہوا اونٹ ملے تو والد المانے ہوتا ہے بھٹکنا اور دال لت یعنی کوئی بھٹکی ہوئی بکری ملے بھٹکا ہوا اونٹ ملے تو بھٹکے ہوئے اونٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا حکم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا ہے ماں اللہ کا ہاں ہا تمہیں اس سے کیا لینا دینا ہے کیا ہے تمہارے لیے اور کیا ہے اس کے لیے یعنی تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہا, اس کا مشکیزہ ہے سکا اس کا پانی اس کے ساتھ ہے کھانا اس کے ساتھ ہے سکا سے مراد یہاں پر جو ہے پیٹ مراد دیا ہے کہ اس کا پیٹ اس کے ساتھ ہے اور اس کا جوتا بھی اس کے ساتھ ہے حیدرآباد کیا ہوتا ہے جوتا یعنی ایسا بھی نہیں ہو جہاں چاہے گا چلے گا جہاں چاہے گا کھالے لے گا ترے دلم پانی کے پاس آئے گا پانی پی لے گا اور اسی طرح سے درخت کے پاس جائے گا اس کے پتے کھا لے گا جہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کا مالک اسے پا لے گا تو ایسا نہیں کہ اونٹ کو باندھ لیا جائے اونٹ کو نہیں باندھا جائے گا بلکہ ہاں اونٹ کو چھوڑ دیا جائے گا تو اس طرح سے کوئی بڑی چیز اس طرح کی ہے کہ جس کا مالک اسے پا سکتا ہے لے سکتا ہے وہ ضائع نہیں ہوگی اس طرح کی چیز تو اس کو نہیں چھونا چاہیے اور نہیں لینا چاہیے لیکن اگر کوئی دوسری طرح چیز ہے کہ ہاں کہ اگر کوئی آدمی نہیں لے گا تو اس اس کا دوسرا آدمی اس کو لے ہی لے گا تو اسی صورت میں لے لے اور پھر اس کا اعلان کرے اور اگر کوئی نہیں آتا ایک سال تک تو پھر اس کو جو ہے استعمال کر سکتا ہے جی اگر کسی کو جو مالک ہے سے پہلے وہ چوری ہو گئی مال کسی نے لوٹ لیا اب دیکھیے پھر وہ ضمانت دار اس کا نہیں ہوگا اگر کسی کی کوئی چیز گمشتا چیز کسی کو ملی اور پھر وہ جو ہے اس سے جس میں اس کی کوئی کوتا ہی نہیں ہے چوری ہو گئی یا ضائع ہو گئی کسی نے جو ہے کسی کی کوئی چیز تھی اس کو جو ہے بکری سمجھ لیجئے کہ بکری یا بکرا لے کر کے باندھا اور پھر کیا ہوا بکرا بھاگ گیا وہاں سے یا کوئی اٹھا لے گئے اس کو تو پھر وہ ذمہ دار نہیں ہے جی کیونکہ اب یہ کیونکہ اب اس کو تو ایسے ہی گمشدہ چیز کے طور پر وہ چیز ملی تھی اب وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے اس کی ہاں اس کا احسان ہے اور اگر پھر وہاں سے کوئی چیز کوئی اٹھا لے گئے تو پھر اس کا ضامین وہ نہیں ہے اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے سورن ترمیمزی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا مالک اگر آ جائے تو اس کو لوٹا دے ہاں اور آگے روایت یہ بھی آ رہی ہے کہ پھر آدمی جو ہے غائب نہ ہو چھپے نہ کہ کوئی کسی کو اچھی چیز مل گئی تو پھر وہاں سے وہ جگہ ہی چھوڑ دے نکل جائے ایسا بھی نہ کرے وعنه اللہ عنہ قال, قال رسول وسلم اور انہی صحابی سے روایت زید الخال الجہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جس کسی نے گمشدہ یا بھٹکی ہوئی چیز کو پٹکی ہوئی چیز کو کسی نے پناہ دیا یعنی لے لیا تو وہ کیا ہے گمراہ ہے جب تک کہ اس کو اس کا اس کا اعلان نہ کرے یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پڑی ہوئی چیز قیمتی آدمی یا تو نہ اٹھائے اور اگر اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کا اعلان کریں اور اگر اعلان کرنے کی نیت سے وہ نہیں اٹھا لے نہیں اٹھاتا ہے بلکہ اس پر قبضہ کرنے اور اس کو حاصل کرنے کی نیت سے اٹھاتا ہے دیکھا کہ کہاں کہیں پرس پڑا ہوا اس میں اٹھا کے دیکھا تو کافی اس میں ہاں پیسے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ اس کا اعلان کریں اور اگر کوئی اس نیت سے نہیں اٹھاتا ہے بلکہ اس, اس کو اس سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے اٹھاتا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فو وہ کیا ہے وہ گمراہ ہے کیوں اس لیے کہ اہ, یہ اٹھانے کی اٹھانے کے بعد ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا اعلان کرے ایک سال تک چھوٹی موٹی چیز ہے تو کوئی بات نہیں لیکن بڑی چیز ہے قیمتی چیز ہے اس کا اعلان کرنا ضروری ہے اگر اعلان کرنے کی غرض سے پہچان کرانے کی غرض سے اس کو یا اس کے مالک تک پہنچانے کی غرض سے اس کو نہیں اٹھاتا ہے بلکہ اس کو قبضہ کرنے اور لے لینے فائدہ اٹھانے کی غرض سے اس کو اٹھاتا ہے تو پھر ایسے صورت میں وہ حق پر نہیں ہے وہ گمراہ ہے یعنی سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے صحیح مسلم روایت ہے یہ وعن عياض بن حمار الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها وذكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء عیاب بن حمار رضی اللہ تعالی تعن بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو کوئی گمشدہ چیز ملے پڑی ہوئی چیز ملے اس پر دو عادل آدمیوں کو گواہ مقرر کر لے کہے کہ بھائی یہ دیکھیے یہ فلاں جگہ یہ مجھ کو چیز ملی ہے آپ دو آدمی جو عادل ہو فاسق کو فاجر نہ ہو صاف والے ہوں ان کو دو آدمیوں کو گواہ مقرر کر لیں دکھا دے کہ ہمیں یہ چیز ملی ہے اس کی یہ یہ صفت ہے ایسے ایسے ہے ان کو بتا دے وہ لحمد اور اسی طرح سے اس کے اس کی تھیلی اور اس کے بندھن کی حفاظت کرے یعنی وہ ضائع نہ ہونے پائے کیونکہ اس سے کیا ہے اس کا آدمی اس کا مالک اس کو پہچان لے تم ملائک تم پھر کیا کہتے ہیں اسے آدمی نہ تو چھپائے اور نہ ہی اس کو غائب کرے اس چیز کو لائک تم والا نہ اس کو غائب کرے اور نہ ہی چھپائے اکتم میں معنی ہوتا ہے چھپانا اور ہاں اور اس کو غائب نہ کرے انجا عربا ہوا حق بھی ہے اگر اس کا مالک آ گیا تو وہ اس کا حق دار ہے وہی لا ایک مطلب سا یہ ساتھ میں آپ ذہن میں رکھ کے چلیے کہ اس کا اعلان ایک سال کرنا ہے ایک سال تک اسے بتانا ہے لوگوں میں تعارف کروانا ہے اور اعلان کرنا ہے اگر ایک سال کے بعد کوئی نہیں آیا تو پھر وہ ہاں اللہ نے اللہ کا مال ہے جس کو چاہے چاہا اس نے دیا لیکن یہ بھی ضابطہ اور قانون یاد رہے کہ اگر ایک سال کے بعد بھی کوئی آ گیا اور پتا چلا کہ واقعی گواہوں کو اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کو بطور گواہ لیا کہ بھائی میری چیز اس اس طرح سے تھی اور ایسے تھی یا اس جگہ میری چھوٹی ہوئی تھی تو جو ہے اگر وہ آ جائے اور یقین ہو جائے کہ ہاں واقعی اس مال کا والک یہی فلاحی فلاح آدمی ہے تو پھر اس کو دے دینا چاہیے اگر اس کو استعمال کر لیا ہے تو اس کی قیمت دے دینا چاہیے یہ اعلان کا کیا طریقہ کا اعلان کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ریڈیو میں ٹی وی میں اخبارات میں اس کو اس کا اعلان نکلوا دے اور جب جو اعلان کرنے میں جو خرچ ہو وہ اس کے مالک سے اگر اس کا مالک آ جائے تو اس سے وصول کر لے اسی طرح سے آج کے دور میں واٹس ایپ ہے فیس بک ہے اسی طرح سے میل وغیرہ کے ذریعے جو بھی طریقہ سوشل میڈیا جو بھی ہے ہاں اس کے ذریعے سے آدمی اعلان کر سکتا ہے اور اس کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ ہاں بھائی فلا فلا چیز ہم کو ملی ہے ہاں تو جس کی ہو وہ آ کر کے لئے اس نمبر پر رابطہ قائم کرے چھوٹی رقم استعمال کر سکتا ہے جی چھوٹی رقم کو کو رقم ملتی ہے ہے وہ استعمال کر سکتا جس کو ملی ہو دیکھیں اب چھوٹی رقم یہ سمجھیں کہ اب دو چار دس ریال ہے تو الگ بات ہے لیکن اگر جیسے ہم, پچاس ریال ہے سو ریال ہے تو بہرحال اس کی ایک قیمت ہے اگر آدمی ممکن امکان ہو کہ ہاں بھائی اس کا اعلان کریں گے تو اس کا مالک آ سکتا ہے تو اعلان کر دے لیکن معمولی چیز ہے معمولی رقم ہے تو اس کو جی جی اس طرح سے ریال دو ریال پانچ ریال دس ریال تو آدمی کہاں اس کو جا کر کے اعلان کرے گا ہاں اگر ممکن ہو تو بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے مسجد میں کوئی چیز ملی آدمی کو تو مسجد میں تو اعلان نہیں کرے گا باہر کھڑا ہو کر کے اعلان کر سکتا ہے باہر کوئی پیپر لگا سکتا ہے لکھ کر کے کہ ہاں بھائی مسجد میں ہم کو پلاں چیز ملی ہے اگر جس کی ہو اس نمبر پر رابطہ کام کرے کبھی کسی کا پرس مل جاتا ہے کبھی اقامہ مل جاتا ہے کبھی جو ہے کوئی چیز اس طرح کی مل جائے موبائل وغیرہ چھوڑ جاتا ہے موبائل وغیرہ تو خیر اس کا مالک ہے اس کو فون کرے کر ہی لے گا ہاں تو اس طرح سے لیکن جو ہے معمولی چیز نہیں ہے تو اس کا اعلان کرنا چاہیے اس کو یعنی ایک سال کے بعد یعنی کوئی مدت ہے سال... ایک سال کے بعد پھر وہ آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے ایک سال کے بعد اس کو استعمال کر سکتا البتہ اگر ایک سال کے بعد بھی اگر اس کا مالک آتا ہے تو اس کو قیمت ہاں ادا کر دے اگر وہ چیز ہو تو اس کو دے دے جس حالت میں اس کو دے دے ہاں لیکن اگر کوئی نہیں آتا ہے تو پھر وہ اس کا حق دار ہے عبد الرحمان وعن عبد الرحمن ابن عثمان تعمیر رضی اللہ تعالیٰ نے قال البی صلی اللہ علیہ وسلم اوہ مسلم عبد الرحمن ابن عثمان تیمی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے کی پڑی ہوئی چیز کو اٹھانے سے منع کیا ہے حاجیوں کی پڑی ہوئی چیز اٹھانے سے منع کیا ہے اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ ہرم میں, میں پڑی ہوئی چیز کوئی نہ اٹھائے مگر یہ کہ اس شخص کے لیے اٹھانا جائز ہے جو اس کا اعلان کرنا چاہتا ہو اس کا اعلان کرنا چاہتا ہو تو اس میں اب یہ حرم کی چیز میں یا حاجی حاجیوں کی اگر کا, کا جو سامان ہے اب اس میں اگر بہت معمولی چیز ہے اس طرح سے جیسے کھانے پینے کی مختصر سی چیز کہیں بسکٹ پیک کی پڑی ہے راستے میں کہیں کچھ تو ابھی اس کو تو یہ معمولی چیز ہے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو تو آدمی خصوصیت کے ساتھ یہ حرم میں اور حاجیوں کے سامان کو اس لیے کہ بھائی وہ ضرورت مند ہے اس تک پہنچ جانا چاہیے اگر کسی کو ملے تو لے جا کر کے جہاں جو ہے جو ذمہ دار ہوتے یا جو آفس ہوتی ہے گمشدہ چیز کی وہاں پر لے جا کر کے اس کو جمع کر جی کوئی جی تو وہ, صاحب جا کر کے لگے تو وہ پکڑ لیا اس کو تو اٹھایا کیوں پہ جی اوپرش جی, جی کسی کی گر گئی تھی آپ, آپ لوگ ذمہ دار جی ہاں دا صحیح دا بات ہے نہیں اس کو نہیں کہنا چاہیے ایسے وہ بولتا کہ اٹھایا کیوں پڑے رہنا جا رہا تھا وہی یہ بات صحیح ہے نہیں غلط ہے غلط یہ ہے کہ اگر کسی کے اس طرح کی چیز ہے اگر آدمی نہیں اٹھائے گا کوئی آدمی نہیں اٹھائے گا تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے آدمی کے ہاتھ لگ جائے جو کیا کہتے ہیں اس کی نیت صحیح نہ ہو اور وہ اس کو اٹھا کر کے جو ہے خود استعمال کر لے نہ پہنچا سکے یا اس, تک, اس کے مالک تک نہ پہنچ سکے हा? حالانکہ ان کو جواب دینا چاہیے تو پھر تمہاری آفس کس لیے ہے یہ, یہ آفس تمہاری کس لیے ہے یہاں پر تو اسی لیے کہ میں یہ تو میرا احسان ہے کہ میں یہاں لا کر کے پہنچا رہا ہوں تاکہ اس آدمی تک یہ چیز پہنچ جائے نہیں اب کوئی نہ آدمی ہوگا ورنہ ایسا نہیں کہتے لوگ عام طور سے ایسا ہاں ہاں عام طور سے ایسا نہیں کہتے ہیں کوئی اس طرح کا آدمی رہا ہوگا کیونکہ اگر نہیں اٹھائیں گے خاص کر کے پرس وغیرہ میں آدمی کی آج کل کے حساب سے معلوم ضروری چیزیں ہوتی ہیں ہاں ضروری معلومات پیسے ہیں اس کے کاما ہے بینک کارڈ ہے اور ڈرائیونگ لائسنس ہے یا اسی طرح سے اگر باہر کا کوئی آدمی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی ضروری چیزیں ہوں ہاں بہت ساری چیزیں تو اس لیے جو ہے بہتر ہے کہ آدمی اس کو اٹھا کر کے اسے پہنچا دے ضروری جی ضروری آدمی دیکھے وہ چیز اگر ایسی اہم ہے تو آدمی کی اگر نیت صحیح ہے تو واقعی اس کو اٹھا کر کے پہنچا دینا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے آدمی کے ہاتھ پہ لگ جائے ہاں جو, اس کو جو ہے ہزم کر جائے جو نہ پہنچا سکے اس, اس تک تو اگر آفسیں وغیرہ بنی ہے تو اٹھا لے لیکن اگر آدمی کو نہیں معلوم ہے کہ آفس کہاں ہے آفس کہاں ہے اور کس کو دیں گے کیا کریں گے تو پھر آدمی پھر ایسی حالت میں نہ اٹھائے ایسی حالت میں نہ اٹھائے اس کو چھوڑ دے اللہ والے جگہ پہ چیز اگر, اگر نیت اچھی ہے تو آدمی اٹھا لے نیت آدمی کی اچھی ہے پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو اٹھا لے اور اعلان کرے اور نہیں اٹھائے مطلب تو گنہ نہیں گنہ گار نہیں ہوں گے گنہگار نہیں ہوں گے ان شاء اللہ کیونکہ مستحب عمل ہے مستحب عمل ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرح سے کوئی دوسرا ہو سکتا ہے اس کا مالک ہی مل جائے یا اور بھی بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن اگر آدمی اپنے اندر اپنے اندر, اپنے اندر کمی پاتا ہے کمی کس اعتبار سے ایک اس اعتبار سے بھئی میں اس کا اعلان نہیں کر سکوں گا اس کا حق نہیں ادا کر پاؤں گا اس کا اعلان نہیں کر سکوں گا تو آدمی نہ اٹھائے ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اٹھا لے آدمی لیکن اگر آدمی سوچتا ہے کہ ہاں بھئی اس میں ہو سکتا ہے کسی کا اقامہ ہو لائسنس ہو بینک کا کارڈ وغیرہ ہو تو اس کو اٹھا کر کے آدمی عام طور سے پرس میں یہ سب ساری چیزیں آدمی کی رہتی ہیں تو اس تک پہنچا دے آدمی اعلان کرے قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على لا من السباع من مال معاهد اللہ ان عنها ابو داود مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو تمہارے لیے یا حلال نہیں ہے درندوں میں سے انیاب والے یا ناب والے درندے جس کو اپنی زبان میں ہم کچھلی والے دانت والے جو ہے کچھ دانت والے جانور جو ہیں جو عام طور سے بلکہ تمام ہی چیر پھاڑ کرنے والے ہوتے ہیں وہ جانور جو ہے حلال نہیں ہے تو اب جیسے کتا ہے بلی ہے اسی طرح سے شیر چیتا وغیرہ یہ سب جتنے بھی جانور جو ہے کچھ دانت والے ہوتے جن کی یہ چار دانت جو ہے وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور جو چیڑ پھاڑ کرنے والے ہیں وہ حلال نہیں ہے اسی طرح سے گھریلو جانور جو پالتو جانور پا یہ گھریلو گدھا جو ہوتا ہے جسے الحمار الحلی کہتے ہیں اس کے مقابلے میں الحمار الوحشی ہوتا ہے وہ حلال ہے الحمار الواشی کو کیا کہتے ہیں زیبرا کچھ لوگ اس کو نیلگائے کہتے ہیں نیلگائے نہیں ہے زیبرا کو الحمار الوحشی کہتے ہیں تو جی مل گئے حلال ہے مل گا تو ہمارے اہلی یعنی جو گھریلو گدھے ہوتے ہیں جن کو لوگ مال برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ حلال نہیں ہے اور نہ ہی کسی زنمی کا مال کسی کے لیے حلال ہے یا زنمی کا کے مال کا لقطہ یعنی اس کے مال میں سے گری پڑی ہوئی چیز یا اس کا کوئی اس کی کوئی چیز ہو جو گری پڑی ہو وہ بھی حلال نہیں ہے مگر یہ کہ اگر وہ آدمی اس سے اگر بے نیاز ہو گیا ہو یعنی اس کو اس کی ضرورت نہ ہو تو ایسی صورت میں آدمی اٹھا سکتا ہے یا معمولی کوئی چیز ہو اس لیے یہاں پر ذمہ کی بات ہے یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے ذمہ کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں پوچھ بھی نہیں رہے آپ لوگ ذمی اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلامی سلطنت نے حکومت کی اجازت سے رہ رہا ہو اور کچھ اپنے رہنے کا ٹیکس بھی دیتا ہو اس کو ذمہ کہتے ہیں تو اس کے بعد چونکہ حکومت سے معاہدہ ہوا ہے اسلامی حکومت سے معاہدہ عہد و پیمان لے کر کے وہ یہاں پر رہ رہا ہے اس لیے اس کے مال کی حرمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں پر بیان کی ہے کہ جیسے عام مسلمانوں کا مال حرام ہے دوسروں کے لیے بغیر رضامندی کیا بغیر تجارت کی اسی طرح سے اس کے مال کی بھی حرمت ہے ایسا نہیں کہ اگر ذمہ کسی ملک میں رہ رہا ہو تو اس کے مال کو چھین لیا جائے یا لے لیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے مال کی بھی حرمت ہے جی کوئی سوال ہے نقطۂ کے تعلق سے ذمہ کی وضاحت کرنا چاہتے تھے کیا اس کو معاہد بھی کہتے ہیں اور بہت سارے اس تعلق سے اس کی جان کی مال کی حفاظت کے بارے میں بہت ساری دوسری حدیثیں آئی ہیں ایسے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باہر کے لوگ یہاں پر ہیں باہر کے لوگ غیر مسلم یہاں پر ہیں ان کو مار دیا جائے قتل کر سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں وہ حکومت کے عہد و پیمان پر ہیں حکومت نے جو ہے ان کی میں حفاظت جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اس لیے آسان نہیں ہے کہ ہاں ان کو چاہے جیسے جی چاہے کوئی ستائے اور قتل کرے یہ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے یہاں سے ایک بڑا دلچسپ باپ شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے وراثت کا باپ اور وراثت کے مسائل بڑے اہم ہیں اور اللہ تبارک کو تعالیٰ نے جو ہے وراثت کے مسائل کے بیان کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے جسے ہم فرائض کہتے ہیں فرائض بھی کہتے ہیں اور علم الموارث بھی کہتے ہیں میرات کا بیان یا میرات کا علم اور یا فرائض کے مسائل سورہ نساء کے اندر آیت نمبر گیارہ بارہ اور اسی طرح سے سورہ نساء کے آخر میں بھی ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کیا ہے اس میں تقریباً اہم اہم مسائل کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا ہے تو وراثت کے بارے میں اور فرائض کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا کہ پورا کورس کروایا جائے آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ جی کیونکہ وہ بہت زیادہ دلچسپ میں موضوع نہیں ہے خوش کے موضوع ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے اور کیونکہ یہ مشکل مسائل میں سے دین کے مسائل میں سے وراثت اور का کا جو کے مسائل ہیں اس کے ابوا ہیں وہ بڑے مشکل ہیں تو اس لیے ان इसको اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پڑھیں گے باب الفرائد فرائد اس کو وراثت بھی کہتے ہیں